کل ہم نے غزوہ احد کا ذکر کیا تھا جس میں یہودیوں کی سازش بھی شامل تھی اس سازش کے ذریعے انہوں نے مکے کے کافروں کو مسلمانوں کے خلاف جنگ کے لیے ابھارا اور انہوں نے دوبارہ مدینے پر چڑھائی کی اس جنگ میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بھی زخمی ہوئے لیکن اللہ کے فضل و کرم سے یہودیوں کی سازش ناکام ہو گئی اور وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زندہ بچ جانے سے پھر ایک بار پریشان ہوئے اب انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو قتل کرنے کی از خود کوشش کرنے کی ٹھان لی پہلے تو انہوں نے سازشوں کے ذریعے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو قتل کرنے کی کوشش کی کہ مکے کے مشرقین زیادہ طاقت اور قوت لے کر آئیں گے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بھی قتل ہو جائیں گے اور ان کے صحابہ بھی شکست کھا جائیں گے لیکن ایسا نہ ہوا بنو کینکا کو نکال دیا گیا ہے بنو نظیر اب چالے چل رہی ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم چونکہ غزوہ میں محفوظ رہے اگرچہ زخمی تو ہوئے اب بنو نظیر نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو قتل کرنے کی ترتیب بنائی کاپ بن اشرف اور ابن ابل الحقیق کے قصاص اور انتقام کے لیے انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو قتل کرنے کی ترتیب بنائی لیکن وہ اس میں ناکام رہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو وہ قتل کرنا چاہتے تھے جس میں وہ ناکام رہے اب ان کی یہ سازش جو ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے کھل گئی اور وہ بے نقاب ہو گئے تو ظاہر سے بات ہے انہوں نے تو معاہدہ کیا تھا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ اب ان کی خیانت جو کھل کر سامنے آگئی تو وہ پریشان ہو گئے کہ اب تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں اس کی سزا دیں گے تو وہ قلعہ بند ہو گئے اور اپنے قلعے کے اندر وہ محصور ہو گئے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے قلعے کو محاصرے میں لے لیا جب بنو نظیر قبیلے کے یہودیوں کو اپنی موت سامنے نظر آنے لگی تو انہوں نے بنوقینق کی طرح مدینے سے نکلنے کی شرط کو قبول کیا پیغمبر علیہ السلات و السلام نے ان کی یہ شرط قبول کی اور بنو نظیر کو بھی جلا وطن ہونا پڑا یہ لوگ اپنی مال و دولت لے کر مدینے سے نکل گئے بنو نذیر کے یہودیوں میں سے کچھ تو خیبر چلے گئے اور وہاں کے یہودیوں سے مل گئے اور بعض لوگوں نے شام کی طرف اپنا سفر جاری رکھا اور وہ شام کی طرف چلے گئے اب مدینے میں تین یہودیوں کے جو بڑے بڑے قبیلے تھے ان میں سے صرف بنو قریزا رہ گیا انہوں نے ان کے یہودی بھائیوں بنو قیمہ اور بنیر کے ساتھ جو کچھ ہوا اسے دیکھا جس کی وجہ سے وہ بہت پریشان ہوئے انہوں نے آپس میں یہ طے کیا کہ اب قریش اور عرب کے جتنے بھی قبائل ہیں حلیف قبائل ہیں ان سب کو مسلمانوں کے خلاف جنگ کے لیے اکٹھا کیا جائے اور مسلمانوں کی یہ جو نومولود نوزائدہ حکومت ہے اسے ختم کر دیا جائے اس کے لیے انہوں نے مل جل کر مسلمانوں کے خلاف کام کرنے کی منصوبہ بندی کی ان کی منصوبہ بندی کے نتیجے میں جو جنگ اور جو ترتیب عملی شکل میں نظر آئی اسے ہم اسلامی تاریخ میں غزوہ خندق کہتے ہیں غزوہ خندق سن پانچ ہجری میں واقع ہوئی ہے انشاءاللہ اگلے درس میں ہم غزوہ خندق کے بارے میں تفصیلات بتائیں گے اللہ تعالی ہمیں اپنے دین کو صحیح طور پر سمجھنے اور پھر اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جیسے نبی الرحمٰ تھے اسی طرح نبی الملحمہ یعنی سخت جنگوں والے نبی بھی تھے ان باتوں کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے و صلی اللہ تعالیٰ خلق ہی محمد وصفی اجمائین سبحان والسلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ